نهو ونطفره ونهل به ونتوصل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيعة عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجره فلا هادي له نشهد الله لا ما إلا الله ونشهد الله محمد نصره ورسوله أما هذا فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي ربيو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأ وكل بدأة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عنا الله الإبناء وما اختلف الذين نوت الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن اللہ صدق اللہ دی تمام قسم کی تعریفات وادہ لا شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں ضرور و سلام ہو اس حسدی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس گرامی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 اللہ کے نبی برحق اور خدا کے رسول اکم الحاکمین کی طرف سے رب العالمین کی جانب سے بری نو انسان کے لیے پیغمبر اور حادی و مرشد بنا کر اس کائنات میں محفوظ کیے گئے اور آپ نے دنیا والوں کو اللہ کی توحید سے آشنا کیا انہیں شرک کی آلودگیوں سے دور کیا وطنیات سے جہالات سے بدعت سے قرآد سے رسم و رواج سے قرآنی تکالیف سے انہیں محفوظ فرمایا اور انہیں ایک ایسے جادہ مستقیم پر گامزن کیا کہ جس کے بارے میں خود ارشاد کیا لئی لوہا کا نا کہ اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے اس جادہ مستقیم اور اس سراط مستقیم اور اس سیدھی راہ کا نام اسلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کو اسلام کی صورت میں ایک انتہائی اعلی مکمل جامع دین عطا فرما کر گئے جس کے بارے میں ہر شوالے نے گواہی دی امن دین آئند اللہ اسلام کہ اے لوگوں سن لو کہ اب کائنات میں اگر سکہ چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا اللہ کی بارگاہ میں اب اسلام کے سوا کوئی مذہب بھی قابل قبول نہیں ہے اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت پر پرانے کئی مذہب موجود ہیں اور ان مذاہب کے اندر ایسے مذاہب بھی تھے جنہیں خود احکب الحاکمین رب العالمین نے آسمان سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کی قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا اس آئے پریمہ کے ساتھ اور دوسری متعدد آیات جو کلام پاک میں موجود ہیں ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے ارسال کیے ہوئے رسولوں کی طرف سے دیے گئے مذاہب اور اپنی وحی اور اپنی ہدایت میں اتاری گئی کتابوں اور اپنی نگرانی میں نازل کیے گئے صحیفوں اور اپنی طرف سے عطا کیے گئے دستوروں اور اپنی جانب سے ے ہوئے نظاموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کو دیے گئے اسلام کے صورت میں دین کی شکل میں اس کے ساتھ دنیا کے تمام پہلے مذاہب کو منسوخ کر دیا یہ بات میرا توجہ کے ساتھ سنے دیتی. اس آیت کریمہ اور اس جیسی دوسری آیات نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اب دنیا میں کسی آسمانی مذہب کا بھی سکا نہیں چل سکتا وہ مذہب جن کو خود رام نے نازل کیا وہ مذاہب جن کو نبی سچے پیغور سچے رسول اور سامک امبیاں علیہ السلام علسلام اس کائنات میں بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے لے کے آئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسی کی تحید میں من تعلیم نے غیر الفاظ بلن یوت بلا ملو اپ آخر من الخاترین یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری بعد اور اسلام کے دنیا میں رائے کی نافذ اور پھیل جانے کے بعد دنیا والوں کو اسلام کی خبر ہو جانے کے بعد کوئی مذہب اللہ کی بات میں نے قبول نہیں ہے ومن یقم اے گئے گل اسلام دیگر بلا نہیں یوگ بلا ہے من القاصری اور ایسا شخص جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے قیامت کے دن جہنم کا ہی من پڑے گا جنت میں نہیں جا سکتا یہ رب العزت نے اپنے کلام مزید میں اشاعت کیا کہ اب خدا چلنا ہے تو صرف امام کائنات کے ذریعے عطا کیے گئے اسلام کا چلنا کسی دوسرے مذہب کا تک پانی چلی چاہے وہ خود ربدار اٹھایا ہوا کہ انہوں کو کہ جس وقت یہ آیات گئی اس وقت مشہور مذہب دنیا میں دو گئے ایک یہودیت کا اور ایک عیسائیت کا یہودی مذہب کی تعلیمات خود ارکم الحاکمی نے حضرت منشا کلیم اللہ کے ذریعے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی اور عیسائی مذہب کی تعلیمات خود اچھے دری کے مالک نے اپنے پیغمبر عیسا روح اللہ کے ذریعے ان کی قوم کو رکھا لیکن ان دونوں آسمانی مذاہب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اور ان کی موجودگی میں رب العزت نے کہا انی راج اللہ الاسلام اب ان کا زمانہ ختم ہو گیا اب نیا زمانہ آیا ہے اور یہ زمانہ صرف اسلام کا ہے حیران جی کی بات میں اللہ حب عزت اپنے آپمان سے اتارے ہوئے اپنی طرف سے بھیجے ہوئے مذہب کو اسلام کے آ کے بعد کسی شخص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم نے اسلام کے آ کے بعد اپنی طرف سے بنائے ہوئے مذہبوں کو اختیار کر کے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے لا پا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تو آسمانی مذہبوں کو بھی منسوخ کرار دے رہا ہے اور اب آسمانی مذہبوں کو چھوڑ کر زمینی مذہبوں کو رواج دینے کی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں اس سے بڑی جہالت کی اس سے بڑی لاسمجی کی بات بھی ہو سکتی اور پھر مزے دار بات یہ ہے کہ ہم چوری کا منتخب ہو کر سینہ زوری کا منتخب بھی ہو رہے ہیں چھ گرا برس کو تلتے کہ بک خراب بار ہماری حقیقت یہ ہے ہم چوری کرتے ہیں اور ہاتھ میں لالٹین پکا کرتے ہیں روشنی کے اندر کہ آسمان کا دین تو چل نہیں سکتا اب زمین کا دین چلا ہے اور ہم نے یہ تو دیکھو قرآن میں پڑھا کہ نبیوں سچے نبیوں کا لایا ہوا استعمال وہ منسوخ ہو گیا اور جن کو ضرورت کی کوئی خبر نہیں ان کا چلایا ہوا نظام جو ہے وہ ہم نے مافے پر رکھ لیا ہے اس سے بڑی گمراہی کی کوئی بات ہو اور اس والے تیرے قرآن کا کیا موقع ہے کہ دون دنیا میں جتنے مسائل پیدا ہونے والے تھے ان کا تذکرہ پہلے میں نہیں محمد رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب میں نکلتی کئی پہیا دہو قوم بعد ایمان ہی اللہ اس قوم کی قسمت میں ہدایت کیسے کرے جنہوں نے ایمان کے بعد قبر کو اختیار کیا ان کا ادر تو شاید کسی حد تک قابل قبول ہو جنہوں نے ایمان کی روشنی دیکھی ہی نہیں سروے کائنات کی آمد سے دیکھ کر ایمان کا نور انہیں دکھائی ہی نہیں دیا وہ تو شاید گھر کی بارکاہ میں کہے اللہ ہم کس پریم لاتے ہمیں کوئی ایمان کی کوئی نہیں ہم کس کو مانتے ہم کوئی ایمان کو جانتے ہی نہیں ہیں لیکن ان پس وقتوں کو کیا ہوا جنہوں نے دروازے محمد کو تھامنے کے بعد پھر دوسروں کی طرف پلٹ کے دیکھنا شروع کیا ان کا آشر کیا اور قرآن نے پہلے بھی بتلا دیا کہ یہ بھائی احمد اللہ قومی ہل و شاخر الرسول ممباد ماتا بھن لہ مل خدا ممباد مات لہول ہدا و یس کبے غیر کبھی رل میری نل ہی اس کا وہ من یو شاہ کر رکھی میرے پاس روپیہ ماحول ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا جو روشنی کا چہرہ دیکھنے کے باوجود پھر اندھیرے میں زندگی گزارنا چاہتا زید اتنے امرت میں پہلے یہ کہنے لو جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم نہیں ہوا ڈوبتے پھرتے تھے ٹھوکرے کھاتے پھرتے تھے بڑھتے پھرتے تھے کہیں سے روشنی کا چلو نظر آئے اس کی روشنی میں اپنی منزل کو پالے تھے ڈھونڈتے تلاش کرتے بٹوں کو چھوڑا کرس اللہ قبل الزا جمیل کزال کا یقل الرج البسی لاکو اسدہ کے سامنے سر چکانے کو جی نہیں چاہتا کہ جن کو اپنے آپ کے شکل سورج بخشی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتے ان کی بابت تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی روشنی کا چلاؤ اور تمہارے سامنے روشنی کا چراؤ نہیں روشنی کا ابھی نام موجود ہے پھر ہم میں کام کرنے والے تمہارا جواب دیا مِن ماتا بھیا میں لہول بدا وے غیر بھی جہنگی تم نے روشنی سے تم نے سے اپنا رخ جہنم کی طرف کیا ہم تمہیں جہنم میں ضرور بھیج کے رکھیں گے وقت نہیں جہن ہم کبھی سوچیں کہ ہم نے کیا, کیا ہے آج ہماری بدبختی کا سبب کیا ہے ہماری گمراہی کی وجہ کیا ہے راہ راست سے بھجکنے کا سبب کیا ہے کیا بولو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت میں روشنی کے مینار کے ہوتے ہوئے ہم بھیڑوں میں ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہیں لیے کہ ہم نے اس کے دین کو چھوڑ کر زمینی دئیوں کو اختیار کرنا شروع کیا حیرانگی کی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم ارشاد گرامی ہے آپ نے ایک شاد فرمایا نوکا نمو ساحم لما واقعہ علت تبھائی اگر برز ماحول آج اللہ موسا کو بھی زندہ کر دے کلیل اللہ جس سے بڑا یاد نے کلام کیا اور جس کو توڑے دور پہ اپنے پاس ملا کے نبوت عطا کی گول نبی جس کو اثر ادا کیا یہ ویسا بخشا آج اگر گول نبی بھی زندہ ہو جائے اس کو بھی محمد کا سامن تھامے بغیر نجات نہیں مل سکتی ہے سلح ہو نبی کو نجات نہیں مل سکتی امتی کو کیسے مل جائے نبی کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنا پڑے اس کو بھی پیچھے چلنا پڑے ہم نے نبی تو بڑی بات ہے ہم نے انتوں کو بھی نبی سے آگے کر دیا ہم نے کہا آسمانی مذاہب منسوخ ہو گئے لیکن زمینی مزاحبی یاد ہو گئے آج مسلمانوں ہماری برداشتی کا قدم ہے ہر روز ایک نیا قسم ہر روز ایک نئی سوازش ایک نیا مسئلہ ہر دن ایک نئی مصیبت پچھلے دنوں مجھے راول پنڈی جانے کا اتحاد ہوا اسلام آباد میں اسی لیے پچھلا جمعہ بہت دیر سے کہہ رہے تھے آباد اور میں نے ان کے اقرار پہ وہ جمعہ پنڈی میں پڑھایا آپ کو معلوم ہے میں نعا نہیں کرتا مجھے پتہ ہوتا ہے اگر میں ایک نعرہ کروں آپ دو نعرے کرتے ہیں آج بھی کئی لوگ اسی لیے نہیں آیا کریں لوگ شاید ابھی پنڈی سے واپس آئے ہیں کہ نہیں انہوں نے پنڈی کو بھی سمندر پار سمجھا ہوا ہے اسلام آباد میں لگے ہم ہائے ہائے اس حکومت کے ہم کو کئی تحفے ملے ایک بڑا تو یہ ملا ہے کہ ملک کے اندر ہونے والی کسی خبر کو دوسرے شہر کے لوگ نہیں جانتے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا ہوگا مجھے معلوم ہوا میرے رام سے کھڑے ہو کہ یہ چکر پاکستان کا ایک انتہائی احساس سینسک اور جغراؤت یا لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس علاقے میں ہائے ہائے ہائے کیا کہوں کن ہم آداب دکشت تمبا پجا پجا نے ہم اس چترال کے علاقے میں پاکستان کی سرزمین میں اور جس کے لیے دس بیس ہزار دو ہزار ماں نے بہن نے بیٹی نے اپنی آبرو نہیں لٹوائی تھی لاکھوں بیٹیوں نے اپنی آبرو لٹوائی آج پاکستان کی نئی فوج کو یہ معلوم نہیں ہے اور منٹا بھی نہیں چاہتی کہ ان کو معلوم ہو جشن منایا جا رہا ہے اور غیرت ہو جشن نہیں سوگ مناؤ کہ پاکستان کا جس دن جھنڈا لہرا رہا تھا اور اللہ کے نام سے جس دن یہ زمین حاصل کی گئی تھی اس دن ستر ہزار بیٹی سکھوں کے قبضے میں چیخ رہی تھی چلا رہی تھی یاد ہے آج کسی کو کسی کو یاد جشن منا رہے ہیں مناؤ جشن کو بھی ساری میلے ٹھیلوں کی شکار ہو گئی موت پہ بھی میلہ زندگی پہ بھی میلہ پیدائش پہ میلہ وفات پہ میلہ قوم میلے کی اتنی رسی ہو گئی اس پاکستان کو جس کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا رسول اللہ کے نظام کے لفاط کے لیے حاصل کیا گیا جس کے لیے لاکھوں مو بہنوں بیٹیوں نے خوردان کی اسی ہزار بہت چودہ اگست کو ہم ہندو سکھوں کے قبضے میں چھوڑ کے آئے جو آوازیں دے رہی تھی یا محمد کے ماننے والے ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں صلی صلح جو غیرت مند ہوتا اس زخم سے کلنڈ نہ جمنے دیتا جن کے سینوں میں غیرت ہوتی ہے نا وہ زخم چھین کے رہتے ہیں تاکہ زخم ہرا رہے اور جو قومیں اپنے زخموں کو ہرا رکھتی ہیں دنیا کی پھر کوئی طاقت ان کو دوسری مرتبہ زخ نہیں پہنچا قوم کو آج تک چیز بہت بھائی آج تسکرے کی جاتے ہیں پتا کے کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ ہم آگ اور خون کا کون سا دریا گزر گیا اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان کو پوچھو جن کو ہجرت کرنا پڑی تھی جنہوں نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر دیکھا وہ بوڑھے آج بھی موجود ہیں کہ کہتے ہیں قیامت کا کوئی دن ہوگا ہو، انہوں نے کہا قیامت آمد آ گئی اس ملک کے اندر آج اس ملک کے ایک علاقے کے اندر ایک نیا اسرائیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ خبر کوئی نہیں کرتی ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچنے میں دی جاتی وہاں اس طرح لال کے ذریعے زور کے ذریعے طاقت کے ذریعے رائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اگر آج اس کا سدیہ بات نہ کیا گیا تو دس پندرہ سال بعد پورے چترال میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے پاکستان ہندوستان میں تو اگر خبر آئے گا کہ بہولی میں بمبے میں آسام میں بہار میں مسلمانوں کا خون نا بہایا گیا تو سمجھ آتی ہے بات کیوں اس لیے کہ تین سو ساٹھ خداوں کو پوجنے والے کبھی خدا واحد کے ماننے والوں کو محق نہیں کر سکتے ہندو ان کی شخص اور فکرت کے اندر مسلمان دشمنی رکھی گئی ہے ان کی فکرت کریں ہے ان کی فکر کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم نے اسلام کو مسلمانوں کو سفا کرنا لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے چودہ مسلمانوں کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہاں ہم محبت کے دین کے سوا کسی دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی صل اللہ علیہ آ خانی ہر بسری کے لوگوں کو لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپیہ دیکھے اور ہلا کر محمد سے چھوڑا کر آما خان کے ساتھ ملا رہا ہے اور اس اسلامی گورنمنٹ میں ہائے کیا کہ اسلام کے اسلام نے میں ہر دور میں جتنے اسلام کے جسم پر چرکے لگے ہیں پہلے کبھی نہیں لگے جی جی چرچا کیا کہہ کہ تھک گئے کہتے کیا کہیں ہر روز کی بات ہے اب کیا ہے لیکن جب یہ منتروں میں ہراج سے کھڑے ہو کے محمد کی غلامی یاد آتی ہے تو پھر آتی ہے کہ قیامت کے دن رب کو کیا لوہ دکھائیں گے توثر کو کیا لوہ دکھائیں گے اس کے دین پہ زندگی کے دن دہارے ڈھاکے جارے جا رہے ہیں کیا کہیں گے جا کے مسلمانوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا کسی پر حملہ نہیں کیا کسی کی آبرو نہیں لوٹی پھر یہ کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں ایمان فروش نہیں ہے یہاں ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے روکا جا رہا. یہ بھی گنا کی بات ہے آوخانی وجہ اب ایک دن یہ بھی آنا تھا کہ یہاں آوخانی وجہ کی نسل والی کافی ہو گئی تھی انگریز کے سکھوں نے اس مذہب کو ہی یاد کیا انگریز نے اپنی سرپرستی میں اس مذہب کو فروغ دیا اور وہ محبت ہر ایسے مذہب کی اسپنا بنائی کرتا تھا جس کے ذریعے لوگوں کے سینوں سے محمد کی محبت کو نکال کر کسی دوسرے کی محبت کو داخل کیا جا سکے صلی اللہ ہو اس کے ذریعے یہ مذہب ایجاد کیا گیا آج ہماری مدمسی یہ ہے کہ اس مذہب کا بھی پہچان ہونے لگا چھ لالچ دیکھ کر لوگوں کو آگانی ان کی غربت سکھاتا جا کر ان کو آگانی بنایا جانا لوگوں نے جب اور مذہب کیا ہے مذہب یہ ہے کہ وہ پندرہ برکان لگے جو پیرس کے کلبوں میں جا کے ڈانس کرتے اور یارب کے ہوٹلوں میں جا کے شراب پیتے اور دنیا بھر میں چولہا کھیلتے تھے ان کے اندر بڑھا اتراتا ہے یہ ان کا میں کتابیں ساتھ لے دیکھا کتابیں بھی گئی انہوں نے کہا کہ یہ آبا خان قریب آبا خان اس کے اندر خدا ہے ایک گدے قادیانی کی نبوت کر ہوتے تھے یہاں خدا بننے والے آ کیسے کیسے گدو کرنے والا تھا پا. اور ہمارے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے اندر چترالی پہلی نما اللہ خان فاؤنڈیشن قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے پہلے بٹے جیسے فاسکو پاگل کے دور میں یا یا خان جیسے شیعہ کے دور میں گندر برزا جیسے خزگار کے دور میں ایوب خان جیسے فوجی کے دور میں گلو محمد جیسے پاگل کے دور میں یہ اجازت نہیں ملی یہ اجازت ملی ہے وہ اسلام کے دور میں ملی اس غریب علاقہ کے اندر آواز پڑھنے سرکار کی گئی خود یہ افوام مہیا کیا جا رہے ہیں کہ تم جاؤ یہاں دور اسرائیل بنا لو جرم کیوں گیا اور لوگوں نے گرم کیا, کیا وہاں چند لوگوں کو اللہ نے اوقید بخشی اور انہوں نے اس مسئلے کا اظہار کیا اس پر احتجاج کیا ایک بس بس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایک مکان کے اندر بند ہو کر برین گنو جنوز، سٹین گنا سے ان کی تیرا اوسمان وہی شہید ہو گئے کوئی قانون ہے اس فلک کے اندر کوئی پوچھنے والا ہے اور اس کے بعد نہیں پلنگ پلانٹ ہو باہ پا کے رکھے اور قرآن आज अरसीद बदल शाهد الله انه لا اله الا الله الا هو علمنا ويكول العلم قول محمد صلى الله عليه وسلم لوگوں کو سنا دے کہ خدا خود کو نہیں دیتا ہے میرے علاوہ اله اللہ گواہی دیتا شاہد اللہ اور اللہ کی گواہی کی تصدیق اور ان کا تعلیم دیتا اللہ کے فرشتے تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علا موجود نہیں ہے محمد اور ان کے بلند کو بھی دیتے ہیں کہ رب کے سوا کوئی خدا اور یہ بدار کرتا ہے میں خدا ہوں اور اگر کوئی اس پہ احتجاج کرتا اس کو گولی باری کرتا خبر تب نہیں چھپ رہی ہے کیا سر آج حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے تو قرآن کے ذریعے پہلے سارے دنوں کو منسوخ کیا آسمانی اور آج جھوٹے خدا جو ہے جا کر خدا بھی اپنے کسب کے ساتھ اس قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں آلہ خان نے اپنے وریڈوں میں کیا دی. کہا میرے وریڈو سن لو آج کے بعد میں تم سے حج روزہ دقات نماز قرآن سب چیز اٹھا دی ہے تم سے یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ جو آلہ خان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے تو ہمارے بنا ماف کر دے یہ دعا مانگ لی آج اس مت میں تم سے یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ جو الاق کی صورت میں ظاہر ہوا ہے تو ہمارے گنا معاف کر دیں یہ دعا مانگ لی کرو آج اس ملک میں تم کس طرح پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں مزدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہدر کو میں آج ہمارے ملک کی بدمسیدی کا کیا فائن ہے میں نے پچھلے کسی خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا یاد ہے کہ نہیں جا میں نے کہا مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کہاں آ رہا اور جس ملک میں خدا کی خدائی دجالوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہ ہو سرور کائنات کی چادریں میں محفوظ نہ ہو کی نہ ہو خدا کا بیٹ محفوظ نہ, نہ ہو اس ملک کا کیا انجام ہوگا اللہ ہمارے گنا ہمارے ہم کہاں سے اور کوئی عقل کی بات ہو سکتی اور بے عقلو تم ان کو خدا مانتے ہو لن خل کو زبان والا اللہ کی قسم ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مکے کے مشرق کروڑ درجہ بہتر تھے کروڑ درجہ آدھار درجہ بہتر تھے انہوں نے ابراہیم اسماعیل کو مانا اور ان کو بھی خدا نہیں مانا ان کو بھی خدا کیا مانتے تھے ماں نہ زلفا خدا نہیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور ہماری بدوبستی کہ ہم نے بدمش مدکار لوگوں کو خدا مان لیا مدکاروں اور کسی دن میں یہ داستان کام سناؤں گا کہ ان لوگوں کو جن کا حلال کا ہونے کے بارے میں بھی شبہ شبہ نہیں یقین ہے خود آرہ خان اس آلہ خان کے دادے نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ موجودہ آغا خان کا باپ اس کا باپ جو کریم کا باپ تھا اس سے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں سے میں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی احتراف کیا اور اس کے بعد علی نے اس کی ماں نے جب یہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ جو بنایا اس میں اپنے متعلق لکھا سناری ماں جس کی شادی یہ حلال زیادہ خدا بن گئے اور میں کہتا ہوں خدا بننے کے لیے بھی ایسا ہی آدمی کو بے حیا ہونا چاہیے ابھی کبھی خدائی کا ڈالا کر سکتا ہے آدمی کو اتنا ہی بجاغ ہونا چاہیے کبھی تو آدمی خدا کی سلائی میں ہٹ ڈال سکتا ہے اور جب آلہ صاحب سے پوچھا گیا تم اتنے بڑے امام بنتے ہو اور بغیر نکال کے بیٹا پیدا ہوا ہے دس سال کے بعد اعلی خان نے بیٹے کو بیٹا مانا تھا دس سال کے بعد انکار کیا یہ میرا بیٹا تو کہہ لکھا نہیں ہوا تو میں نے رات کو ہدا کیا تھا ایک دن یہ ان کا حق و ہمارے پاس ہمارے امیر المومنین ان کا جا کے ہائی اڈے پر اپنی بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کے استقبال فرماتے ہیں خدا ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہم تمہارے لیے دعا کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں اور تو ہمارے بق میں کچھ نہیں یا دعا کر سکتے ہیں یا کب دعا کر سکتے ہیں پتا نہیں وہ بھی رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا اللہ نے بھی لسی بڑی لوگوں کی گراس کی تھی لیکن سن لو ان بخشا رب کا یہ خدائی کا پیڈمبری کا ادارے کرنے والے کوئی نئے نہیں ہیں یہ اسی کی نسل سے ہے جس نے ہزار سو رس پہلے کہا تھا آنر اب دو کرولہ میں تمہارا خدا اور اللہ نے کہا یہ خدا میرے بندے کے پیچھے آ رہا ہے ایک طرف بندہ بنگلہ خدا ایک طرف خدائی کا دعوی کرنے والا آگے آ گئے بنائی کا سامنے پیچھے پیچھے خدائی کا دعوے دار چلتے چلتے سامنے سمندر آ گیا کون پکار اٹھی یا موسم اتنا لمسہ خون ہر اس مارے گئے آگے بڑھے تو سمندر کی موجیں پیچھے ہٹے تو فراؤن کی پہنچے کہا جائے کوئی راستہ نہیں کہا یہ بندگی یہ بندگی جا کہہ لے گا کل انائے اربی سیاحی تم کہتے ہو کوئی راستہ نہیں رہا آگے موجے پیچھے پہنچے اور اوپر کو دیکھو کہ اب ہو کے ساتھ ہیں رب کا نام لیا او ہے انلتے افاظ دیکھ کے افاقہ ہم نے کہا لاٹھی اٹھا سرکش موجوں کے سر پہ مار لاٹھی اٹھائی موجوں کے سر پہ ماری موجوں نے اس طرح راستہ دے دیا جس طرح ہاکم کے کہنے پر محکوم راستہ دے دیتے فن فلک پکڑ کل کلو تھوڑا دن ستوں نے کہا جبریل کو ہم یہ آؤں آگے بھیجا پھر ہم نے لاٹھی ماری ہے پیچھے پیارا ہے میرے موسر کو گھیرنا چاہا ہے میرے موسا نے میرے حکم پر لاٹھی کو اٹھایا سمندر کے پر مارے آ. آگے تو گھوڑا لے کے چل کہ میرے موسا کو سمندر سے گزرتے ہوئے کوئی تکلیف اور دشواری محسوس نہ ہو ہوا پانی ہٹا کسل کی ہوا چلی جبریل کے گھوڑے نے کلن رکھا راستہ اس طرح ہو گیا جس طرح بس سو برس سے سڑک بنی ہوئی ہے گھر خدائی کا دعوے دار بھی آج لکھنا سب مزہ کری موجود تو خدا چبکیاں کھانے لگا دعوے دار دیکھا اسرائیل نے ایک اور چپکی دی پھر چپ دی گردن پہ سوار ہوا کیسے کو میرا پیار ہو رہا اپنے خدا کو کہو مجھ کو بچا لے میری خدائی کوئی کام نہیں آ رہی میری خدائی کوئی کام نہیں اللہ نے کہا اس بارے میں آؤں میں کب تھا صحیح تھا کو اب کہتے ہو خدا کو یاد کرتے ہو تمہاری خدائی کا دارہ کہاں ہوا اپنا زور لگا کے تو دیکھو لگاؤ زور اب بچاؤ اپنے آپ کو پورے دنیا کو کیا بچانا ہے تم کو اپنے آپ کو نہیں بچانا قرآن یہ خدائی کے دارے دار اسی ٹراؤن کی نسل میں تھے خدا عیات اس ملک کے اندر ہر چیز کی کھلی چھٹی ہے اور اگر گردن کے اٹھانے کی اجازت نہیں تو محمد کے غلاموں کو اجازت نہیں صلی اللہ ہوئے جام کہتے مسلمانوں کو دم مارنے کی اجازت دی برس بلر میں اسلام کا نام لیتے ہوئے ابھی اسلام کا الگ بھی رائج نہیں ہوا الگ بھی نافذ نہیں ہوا یہ اسلام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت پہ ڈھاکہ ڈالا جائے خدا کی عظمت پہ ہاتھ ڈالا جائے اور کوئی قانون حرکت میں نہ آپ کام ہے معمولی کسی حکمران کے خلاف آ تو سارے ملک کا قانون حرکت میں آ جاتا راہل پیش چوبا بڑھانے گیا چوبا کوئی جلسہ بھی نہیں تھا چھوڑ چنا لوگوں نے اعلان کیا ہوا تھا بچاروں نے بڑی مدت کی جگنے کے لیے پہنچا جب پہنچا تو دس بارہ ہزار آدمی وہاں کٹا ہو چکا تھا شوق تھا بڑی مزت کے بعد میں لاہکور کا بیٹا طرح کروں بھی پولیس کھڑی ہے برائے طرف بھی پولیس کھڑی ہے میں نے کہا چاہے سندھ کا کوئی ڈاکو بھاگ کے یہاں آ گیا ہوگا جس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں یا جس نے فیصلہباد کے ممتاز وکیل کے بیٹوں کو حملہ کیا ہے وہ یہاں آگے ہوں گے جن کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں داوے ہوتا جو سرکاری حکم ملا جناؤ یہ شریف لوگ منڈوں کو نہیں ڈھونڈتے چوروں کو نہیں ڈھونڈتے کہ ان کے ساتھ تو پتی رکھی ہوئی ہے یہ تو آپ کے لیے آئے ہیں میں نے کہا مجھے کیا ہوا ہے جو میرے لیے چڑھ گئی آپ جبانی پڑھا سکتے سارا زور ہم پہ میں نے بات میں جمعہ پڑھانے آیا ہوں اسلام آباد کی کرسی چھیننے تو نہیں آیا ہوں ممبر ایل ویسوں کا ہے مسجد ہے ویسوں کی ہے حکومت کو قبضہ کیا پڑ گیا ہے میں کوئی حکومت پر قبضہ کرنے تو نہیں آیا ہم پر اتنی پابندیاں کہ جمعہ پڑھانے کی بھی جاتی اور پھر ہم نے وہی جواب دیا جو اللہ نے ہمیں توفیق دی رہی ہے ہم نے کہا جاؤ پھر تم اپنا زور لگا لو ہم اپنا زور لگا لیتے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کی بندگی اور اللہ کے حقوق کی فرائض اور فرائض کی ادائیگی سے روک سکتی جو جی جیتا کیا لگی پیچھے کچھ منافقوں نے سارشیں کی ہیں شورا کے ممبر بنے ہوئے ہم نے کہا ان اپنے منافقوں کو ہم جوتے کے تلے کے برابر بھی نہیں سمجھتے حالت کیا ہے ایک شادی کی حدایت یاد آتی ہے اس نے کہا تھا ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے ایک ایسی بستی میں رات کے وقت جانے کا हुआ ہوا جو ساری بستی کتوں سے بھری ہوئی تھی اسے شادی کو دیکھا یہ مولوی کا نظر آ گیا ہے بہتر لگے کو خاص نسل کے کتے ہو نا جو صرف مولویوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں باندنے لگے کچھ کاٹنے کو آگے دوڑے شادی ڈر گئے رات کا برتا ہے یہ تھا آگے نیچے جھک کر پتھر اٹھانے لگے کہ مارے ان کو گور اٹھائے دیکھا کہ پتھر زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں چھ ساتھی بات کا ہوا باہر نکلا ہر جا کے کہنے لگا میں عجیب دستی میں رات کو گیا کہ کتے کھلے ہوئے پتھر بنے ہوئے عجیب بتنی تھی کہ جن کو باندھنا چاہیے تھا ان کو کھلا چھوڑا ہوا اور جو کھلے ہونے چاہیے تھے ان کو باندھ کے رکھا ہوا کہ پتھر باندھ کے رکھے ہوئے کتے کھلے چھوڑے ہوئے اس اسلامی مملکت کا یہی حال ہے کہ سر پتھر سجا پشونی کتے آواز ہیں رات کے محمد اور اللہ کی مہین کرے ان پر کوئی پابندی نہیں اور محمد کے غلاموں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ تم محمد کی غلامی کا پریزہ بھی سر انجام دے سکتے اور میں تمہیں بتلاؤں سچی بات سن لو اپنے خلاف کہ میں اگر سوچ کا ہوں تو یہ روزے تھے وہ دکھایا ہے میرے گھر کے چراغا نے مجھے اگر میرے گھر کو آگ لگی ہے تو اپنے چراغوں سے لگی موری زمین پروش ہو گئے نہ کی حیاء رہی نہ محمد کے محبت سے وفا رہی ہے دنیا کے غلام بن گئے نہ بمبت سے وفا نہ محراب سے بفار پھر یہ دن دیکھنا نہ نصیب ہوتا تھا اور کیا ہوتا لوگوں یاد رکھو ایپس والے نے اپنے قرآن میں کہا ان دین اناہ اسلام کے سوا اب کائنات میں محمد کے آ جانے کے بعد اور کسی دین کا سکہ چل سکتا نہ تعبیاریت کا نہ خانیت کا نہ اختیارت کا نہ سوشلزم کا نہ قبول کملزم کا اب اگر بازار میں حکمرانی ہوگی معاشرہ میں حکمرانی ہوگی عدالت میں حکمرانی ہوگی افاکے میں حکمرانی ہوگی ایمانوں میں حکمرانی ہوگی تو مزید محمد الرسول اللہ ہوگی صلی اللہ اب دنیا کے اور کسی شخص کی حکمرانی کا جوا ہم اپنی گزروں میں پہننے کے لیے تیار سن اللہ ان اسلام ہی کریں اسلام کے سوا اور کوئی ادب اور کوئی اور اجازت رکھو جشرانا جس دن اس ملک کو اس کے اصلی راستے پر ڈال دیا تھا وہ دن خوشی کا ہو آج چوالیس سال تینتالیس سال گزر گئے ہیں اس ملک کیا ارتی انتالیس سال چالیس سال کے بعد بھی آج ہم اپنی منزل کی تلاش میں کھوئے ہوئے راستے دھم ہوئے اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کے رفتوں کو مل مہجہ راستہ روشن اور ہمیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا نظر کیسے آئے آنکھوں پہ زیروں کی وفاداری کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں نظر کیسے ہم نے اپنی آنکھوں کی اپنی بینائی کو خود ختم کیا لوگوں او! اگر نجات چاہو اگر رب کا سورج چاہو اگر قیامت کے دن ہو اگر تو سر سے ندی کے آنکھ سے پانی پینا چاہو اگر حشر کے محبان میں رب کے آشک سایا چاہو اگر کرورے کائلاج کے ساتھ چند الفردوس میں ٹھکانا چاہو تو اس دنیا کو اپنی نگاہوں کے عجم کرو آخلا کے اپنی نظر رکھو اسلام کو اپنا رہنما بناؤ اسلام کو اپنا ہوناؤ اسلام کو اپنا بچوڑا بناؤ اسلام کو پھیلاؤ اسلام پہ عمل کرو اپنی اولادوں کو اسلام پہ چلاؤ خود اسلام پہ چلنا سیکھو پھر اللہ کی رحمت اس سارے میں بھی تمہارے ہم رکاب ہوگی آخرت میں بھی اللہ کی رحمت تم سے ہم انار ہوگی اوور بتھیری بات دوں گے پر نواز دے بارے اول تو آخر کی لڑ ہی کیوں نہیں سارے آ گیا نوازیاں جی آخنا بھی چاہا ہی کام ہے پالنا چنگا ہی اے جا بنا گئے نماز پڑھنی چنگی ہوتی آخنا بنا بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا صحیح یہ بغیر بندہ چوڑا ہوگا نماز پڑھے ناخوا ہی ہوا بیٹا نماز کی پابندی کرنا اے جی نماز نہ ہوئے کہ جدو جی کرے پڑھ لے جدو جی کرے چڈ دے نہ یہ جی اپنے کما کلیا لگا رہے کہ جدو کبھیلا ہو جائے قضا ہو جائے تو پھر اس کے چاٹھوں گے مار لے لو بھی پابندی نہیں کہ پابندی یہ ہے کہ کم کا نقصان سہ جائے لیکن نماز دا کاٹا نہ چلے یہ پابندی اللہ پاس خان سارا نو ہت دے بام بالمعروف کہ دنیا سب تیخ خیر خائی ہیں کہ جوڑی نیکی گل تہن معلوم ہے اور دوسرے نو بھی دسیا کر کسی کا پلا ہو جائے کوئی قبر دی مار تو بچ جائے جہنمی قید کو سو جائے بنان کر بری گلا کر فائدہ ہے پہلا بھی فائدہ اتنے اگلے کا بھی کوئی اللہ کی فرمانی تو بچے گا جہنم دی اگ تو بچ جائے گا اللہ اللہ جہی بھی دنیا چکلیف آئے پیم کی گل آخر لوگ تیرا کرزا اڑان یا تیرے بائی کاٹ ہی کر یا پنڈوں ہی کر دیں بس برانا سابق جو تکلیف آئے ان سبر کر لیں اِنَّ اَغَالِكَ مِنْ عَاجْمِ الْأُمُورِ بَدْتِ اُچھے کا مینے کہ نمازی پابنی ہوئے نیکی دیگر اندر سے برائی تو منع کرے اور پھر تقلیف سے صبر کرے ایک بڑے اچھے عمل لیں ان دن آج دے اچھے درجے مل دے لیں اللہ محلطان سارا نوپابنیاں نصیب کرے اپنے دین بھی سمجھ دے اور دین دے مطابق ساڑی زندگی بنائے اور پھر اللہ پاک اپنی رحمتنا جنت پہنچائے وہ آخر